گنت کے دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار سفر میں ہو تو اتنی روزے اور نوی میں اور جناؤ اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلا دیں ایک مسکے کا کہنا پھر جو اپن طرف سے ان کا زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکے نہ تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو